ألم تَرَ إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا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 قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي الملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ببقية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 یہ ہے کہ سورہ معدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آنے والا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فرعون سے نجات پانے کے بعد حضرت موسا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان امالکت سے جہاد کرنے کی دعوت دی تھی جو بنی اسرائیل کے وطن فلسطین پر قابل ہو گئے تھے بنی اسرائیل کا اصل وطن فلسطین تھا وہیں پر حضرت یعقوب علیہ صدود السلام رہتے تھے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر وہ مصر منتقل ہو گئے تھے اور وہاں پر فرعون کی غلامی میں ایک رضوانۂ اعتراض گزارا تھا حضرت موسا علیہ صد السلام ان کو فرعون کی غلامی سے نکال کر واپس فلسطین لے جانا چاہتے تھے لیکن فلسطین کے اوپر ایک بڑی زوراور قوم عمالقہ کا قبضہ تھا تو فلسطین واپس جا پہنچنے کے لئے ضروری تھا کہ ان مالکات سے جہاد کیا جائے کیونکہ وہ پر اسرائیل کے وطن پر قابض ہو گئے تھے لیکن جب بنی اسرائیل کو ان سے جہاد کرنے کی دعوت دی گئی تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا بلکہ یہاں تک کہموسۂ علیہ السلام سے کہ آپ اور آپ کے پروردگار دونوں جا کر لڑ لو ہم تو یہ بیٹھے رہیں گے ہم تو ان سے لڑنے نہیں جا سکتے وہ بڑے زوراور لوگ ہیں کی سزا میں انہیں صحرائے سینا میں محصول کر دیا گیا تھا اور اسی حالت میں حضرت موسا عید السلام کی وفات ہو گئی تھی یعنی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ چونکہ تم جہاد نہیں کر رہے اور فلسطین کے اوپر امالکہ کا قابل ہیں لہٰذا جب تک تم ان سے جہاد نہیں کرو گے وہ علاقہ خالی نہیں ہو سکے گا اور تم وہاں جا کر آباد نہیں ہو سکتے لیکن تم چونکہ جہاد نہیں کر رہے تو اب چالیس سال تک تمہیں سارا سینا کے اندر چکر لگانا پڑے گا چناتے وہ سارا سینا میں چالیس سال تک پھرتے رہے جو ان کے لیے ایک قید خانہ جیسا ہو گیا کہ وہ نکلنا چاہتے تھے وہ سارا سینا سے مگر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا اسی سارا سینا میں حضرت مسا علیہ السلام کی وفات ہو گئی بعد میں حضرت موسا علیہ صدلام کے ایک نائب حضرت یوسا علیہ صدلام پیغمبر بنے اور ان کی قیادت میں فلسطین کا ایک بڑا حصہ فتح ہوا حضرت یوسا علیہ السلام آخر عمر تک بنی اسرائیل کی نگرانی کرتے رہے اور ان کے معاملات کے تصویر کے لیے کافی مقرر کیے تقریباً تین سو سال تک نظام اسی طرح چلتا رہا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ یا حکمران نہیں تھا بلکہ قبیلوں کے سردار اور حضرت یوشہ علیہ السلام کے مقرر کیے ہوئے نظام کے تحت کچھ قاضی ہوا کرتے تھے اس لیے اس دور کو قاضیوں کا زمانہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں پوری قوم کا کوئی متفقہ حکمران نہیں تھا اس لیے آس پاس کی قومیں ان پر حملہ آور ہوتی رہتی تھیں آخر میں فلسطین کی ایک بت پرست قوم جو اشدودی کہلاتی تھی اس نے ان پر حملہ کر کے انہیں سخت چکس دی اور وہ متبرک صندوق بھی وہ لوگ اٹھا کر لے گئے جس میں حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں تورات کا ایک نسخہ اور آسمانی رضا من کا مرتبان محفوظ تھا اور جسے بنی اسرائیل تبرک کے لئے جنگوں کے موقع پر آگے رکھا کرتے تھے کیونکہ اس تابوت میں اس صندوق میں حضرت جہار علیہ صدلام کی کچھ تبرکات تھے اور ساتھ میں تورات کا بھی ایک نسخہ رکھا ہوا تھا اور آسمانی خدا جو اللہ تعالی نے من اور سلوا کی عورت بازی کی تھی اس میں سے من جو ایک بوٹی تھی اس کا ایک مرتبان وہاں پر اس میں رکھا ہوا تھا تو بنو اسرائیل جب کبھی جنگوں میں جاتے یا کسی سے مقابلہ ہوتا تو اس صندوق کو آگے رکھا کرتے تھے تو یہ اس دودیوں نے جب ان کے اوپر حملہ کیا تو وہ لوگ اس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے جس سے بڑی عیسائی کی ہمتیں بہت پست ہو گئیں اور وہ حوصلہ ہارنے لگے کہ یہ صندوق جو ہمارے لیے ایک تقویت کا سامان تھا یہ ہم سے جدا ہو گیا تو حالات کے اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سموئل علیہ السلام کو نبوبت کا منصب عطا فرمایا اور جب ان کے دور میں بھی فلسطینیوں کا ظلم و ستم جاری رہا یعنی بنی اسرائیل کے اوپر مختلف طریقوں سے وہ ظلم ڈھاتے رہے تو پھر بنی اسرائیل نے حضرت سموئل علیہ صد السلام سے درخواست کی کہ ان پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے تاکہ وہ اس کے جھنڈے تلے فلسطین میں جہاد کر سکے اور وہاں اپنے وطن کی طرف واپس پہنچ سکیں تو اس کے نتیجے میں کالوت کو بادشاہ بنایا گیا جس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان دو رکو میں ذکر فرمایا ہے اور بائبل میں بھی یہ واقعات موجود ہیں لیکن قرآن کریم کے بیان میں اور بائبل کے بیان میں بعض جگہوں پر فرق ہے مثلا یہ کہ بائبل میں کالوت کا نام شاول ذکر کیا گیا ہے اور قرآن کریم نے ان کا نام تالوط بتایا ہے اور ساتھ ہی اس میں کچھ تفصیلات میں بھی فرق ہے اور وہ تفصیلات میں جو فرق ہے اس میں در حقیقت ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے کہ جو تالوط کو بادشاہ ماننے سے انکار کر رہے تھے کسی وقت ان کو موقع ملا ہوگا تو انہوں نے اس کے اندر کچھ تحریف تبدیلی کر دی ہوگی اللہ عالم لیکن بہرحال قرآن کریم کا بیان بالکل واضح اور صاف ہے اور اس میں کسی شک کو شبہ کی گنجائش نہیں ہے تو یہاں اللہ تبارک مطالعہ وہ واقعہ ذکر فرما رہے ہیں سب سے پہلے فرمایا کہ الب ترا مل من بنی اسرائیل کیا تمہیں موسا کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب القارول جب کہ انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا نبی سے مراد یہاں پر حضرت خموی لالت والسلام ہے اور ان سے کہا تھا کہ ابعث لنا ملکا ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے نقاتل فیصب اللہ جس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں یہاں پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت تو السلام کیونکہ بنی اسرائیل کی عادت سے واقف تھے کہ یہ لوگ دعوے تو بڑے لمبے چوڑے کرتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پہلے بھی متعدد جنگوں کے اندر وہ پیٹ دکھا چکے ہیں اور جیسا کہ ایک بہادر قوم کو دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے اس طرح کا حوصلہ ان کے اندر ہے نہیں تو اس لیے حضرت نے فرمایا حل اصی ان کتب علیکم القتال اللہ تو قاتل کیا تم سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم لڑنے سے انکار کر دو تو جواب میں انہوں نے کہا کالو وہ مالنا اللہ رقات رفیظ بلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے وقت اخری جنام اندیاری نہ جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے یعنی دشمن نے ہمیں اپنے وطن سے نکالا ہے ہمارے بچوں کو نکالا ہے تو اب ہم دوبارہ اس وطن میں جانے کے لیے اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کیوں جنگ نہیں کریں گے ضرور کریں گے اگر بادشاہ آ جائے تو والدی تو فرماتے ہیں دعوے تو یہ کیے تھے انہوں نے لیکن فلما خود ہی بادی ملکتال جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو تبل لاؤ تو تو وہ پیٹ پھیر گئے اللہ قری منہم سوائے چند لوگوں کے تھوڑے لوگوں کے یعنی کچھ لوگ تو قصاب قدم رہے اور پھر جہاد میں انہوں نے شرکت بھی کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر فتح بھی حاصل ہوئی جیسا کہ آگے آنے والا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ پیٹ پھیرے گئے اور وہ جہاد میں شامل نہ ہوئے وہ اللہ علی ممبر اور اللہ تعالیٰ غالبوں کو خوب جانتا ہے پھر کس طرح انہوں نے پیٹ پھیری اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کو پتا تھا فرمائی اس کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الحم نبی ان اللہ کا باس الحمدالوتا ملکہ اور ان کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے طالوت یہ نام ہے ان صاحب کا جن کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بن اسرائیل پر بادشاہ بنا کر مقرر کیا گیا تھا بالوچ کے لفظی معنی عبرانی زبان میں لمبے چڑنگے آدمی کے ہوتے ہیں تو عربی میں بھی طول کے مادے سے یہ قریب ہے تو ان کا یہ نام اس لیے شاید ہوگا کہ ان کا قد وقامت اور ان کا جسمانی انداز جو ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ مضبوط اور طویل تھا قرآن کریم میں بھی آگے ذکر فرمایا کہ جسمانی اعتبار سے بھی ان کو فوقیت حاصل کی دوسرے لوگوں پر یعنی وہ بڑے تنومند اور ڈل ڈول کے اعتبار سے بڑے آدمی تھے بائبل میں مذکور ہے کہ وہ اتنے لمبے تھے کہ دوسرے لوگ ان کے کندھے تک آتے تھے بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا یہاں قرآن کریم میں بادشاہ قلم استعمال کیا ہے اور خود اللہ تعالی کی طرف سے بادشاہ مقر کرنے کا اعلان فرمایا ہے جس سے معلوم ہوا کہ براہ راست بادشاہ ہونا بتاتے خود کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں ہے نام چاہے کچھ بھی رکھ لیا جائے اگر کوئی حکمران کوئی سربراہ حکومت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے تابع وہ اگر حکومت چلاتا ہے یعنی جو احکام دیتا ہے وہ اللہ کے احکام کے تابع دیتا ہے اور بکلیہ اپنے آپ کو مالک ساری فلطنت کا مالک تصور نہیں کرتا اور جو کچھ اس کے پاس مطالعے اور وسائل ہیں ان کو امانت تصور کرتا ہے اور اس امانت کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتا ہے انصاف کا معاملہ کرتا ہے اور اللہ تعالی کی شریعت کو نافذ کرتا ہے تو اس کا نام چاہے بادشاہ رکھ لو چاہے صدر رکھ لو چاہے رئیس رکھ لو چاہے امیر رکھ لو جو نام بھی چاہو رکھ سکتے ہو لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ سربراہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالی کے حضور جواب دے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرے اللہ تعالی کے احکام کو زمین پر نافذ کرے اور اللہ تعالی کے احکام کے مطابق ہی عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرے اور عبدل انصاف قائم کرے یہ سفارت جس میں بھی پائی جائیں گی اس وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے اور اس کی وجہ سے اس کو چاہے بادشاہ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے اس کو کوئی اور صدر مملکت یا وزیر اعظم یا کوئی اور لفظ بھی استعمال اس کے لیے کیا جا سکتا ہے لیکن اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکام کا پابند ہو اور عبدالانصاف قائم کرے تو اس لیے ملکہ سے بعد لوگوں نے یہ تصور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ملوکیت کی اجازت دے دی ہے یا بادشاہ بنا کر خود بھیجا ہے تو ملوکیت کی حمایت کی ہے تو جیسا میں نے ارض کیا کہ ملوکیت بداتے خود کوئی خرابی کی بات نہیں جا اگر خرابی پیدا ہوتی ہے اس بات سے کہ بادشاہ وہ ایک خودسر حکمران بن بیٹھتا ہے اور وہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہوتا وہ اللہ تعالی کے حکم کا پابند نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی خالص رائے سے لوگوں کے اوپر حکومت کرتا ہے اور وہ حکومت حد و انصاف کی بسا پابند بھی نہیں ہوتی تو اس واسطے اس بلوکیت کو منع کیا گیا ہے اور وہ بری چیز ہے لیکن اگر سربراہ ان کا حامل ہو جو ابھی میں نے ذکر کیے اور اس کا نام بادشاہ رکھ لیا جائے تو اس میں کوئی مذاقے کی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی متعین حکم نہیں دیا کہ سربراہ کا نام بادشاہ رکھو یا امیر رکھو یا خلیفہ رکھو یا صدر رکھو اس کے بارے میں کوئی متعین حکم نہیں دیا لوگ اپنے مشورے سے جو نام چاہے رکھ سکتے ہیں برسرتے کہ اس کے اوصاف وہ ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع ہو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کالود کو بنو اسرائیل کے پاس بادشاہ بنا کر بھیجا قالو تو جیسا کہ بریسراہی کی عادت رہی ہے کہ ہر موقع پر وہ کسی نہ کسی سرکشی کا مظاہرہ کرتے تھے تو یہاں پر بھی بادشاہ تو خود مانگا تھا اور جب بادشاہ بنا کر تالوت کو بھیج دیا گیا تو انہوں نے کہا کالو انہوں نے کہا انا ملک کو آلے اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا و نخل و حق مل ہو ہم تو اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں اصل بات یہ تھی کہ کالوت جو تھے یہ بنی اسرائیل کے قبیلے بنیامین سے تعلق رکھتے تھے اور بنیامین کا قبیلہ سب سے چھوٹا قبیلہ تھا بارہ قبیلوں میں اور اس میں بھی یہ مالی اعتبار سے کم حیثیت قسم کے صاحب تھے تو بنی اسرائیل جن کی نگاہ اپنے قبائلی تعصبات پر تھی اور قبائلی فخر و غرور پر تھی اور مال و دولت پر تھی ان کی نظر میں تعلق کی واقعات رکھتے تھے کیونکہ ایک تو چھوٹے قبیلے سے تعلق تھا ان کا دوسرا مال و دولت کے اعتبار سے بھی ان کی کوئی حیثیت خاص نہیں تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ کیسے بادشاہ بن جائیں گے ہم پر اور ہم ان کے زیادہ اختار ہیں میرے میو اور ان کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں ہے تو ان کو بادشاہ کریں تسلیم کر قال حضرت سموئی علیہ السلام نبی نے کہا ان سے ان اللہ طفاء علیکم والجسم کہ اللہ تعالی نے ان کو منتخب کیا ہے تمہارے ان تم پر فضیلت دے کر چنا ہے فی علم والجسم اور انہیں علم اور جسم میں زیادہ وسعت عطا کی ہے یعنی علم کے اعتبار سے بھی وہ تمہارے سے زیادہ ہیں اور جسمانی طاقت کے اعتبار سے اور جسمانی ڈیل ڈول کے اعتبار سے بھی تم سے کہیں زیادہ ہیں اور اس وقت ایسے ہی حکمران کی ضرورت ہے جو بڑے ڈیل ڈول والے والے جہاد کر جائے لہذا ان کو بادشاہ بنانا اینڈ حکمت کے مطابق ہے اور پھر ساتھی یہ بھی فرمایا واللہ اللہ ہوئی اتنی ہو اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے یعنی ملک کی حکمرانی جس کو چاہتا ہے اللہ تعالی دے دیتا ہے تو یہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہی سب سے پہلے یہ کہو کہ ہم میں سے کوئی بادشاہ چاہی ہونا چاہیے تھا بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کر کے مقرر کر دے وہ ہی مناسب ہے وہ علیم اور اللہ تعالی اللہ تعالی بڑی وسط والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے وسط رکھنے والا ہے لہذا وہ کسی کو بھی بادشاہ مقرر کر سکتا ہے علم رکھنے والا ہے لہذا اس کو پتا ہے کہ کون شخص بادشاہت کے زیادہ مستعق ہے اور اس کے جو مقاصد ہے ان کو کون اس کو اچھی طرح پورا کر سکے گا پھر حضرت سموئل علیہ السلام کا آگے یہ مقولہ نقل کیا کہ قال الرحم نبیم ان کے نبی نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی و تم کہ ان کی سلطنت کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے وہ بقیت ان ماتارا کا آلو موسا و آلو حارون اور موسا ہارون اور نے جو اچھے چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی مادہ چیزیں بھی اس میں موجود ہیں تخمل حلبلائی کا اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے یعنی حضرت سمویہ احسط والسلام نے بنی سائل سے یہ بھی کہا کہ اگر تمہیں کچھ شک ہو رہا ہے کہ تالو کو ہی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے بادشاہ بننے کی ایک علامت یہ ہوگی کہ وہ صندوق متبرک سندوق جس کا ذکر میں پیچھے کر چکا ہوں کہ اس میں حضرت موسا حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں تھیں تبرکات تھے تورات کا رخہ تھا اور من کی غذا بھی کچھ تھوڑی سی موجود تھی وہ بڑا متبرک سندھ جاتا تھا اس کو اس دودی اٹھا کر لے گئے تھے اور بنی اسرائیل اس کے جانے سے بڑے کمزور بڑے مشبردہ بڑے غمگین اور حوصلہ ہارے ہوئے بن گئے تھے تو حضرت سموئی سعد السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے تالود کو بادشاہ بنانے کی ایک علامت یہ ہوگی کہ وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا اور فرشتے لے کر آئیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ صندوق واپس آ گیا تو اس کا واقعہ اسرائیلی روایات میں یہ مذکور ہے کہ اس قوم کے لوگ جو سندوک اٹھا کر لے گئے تھے وہ لے تو گئے کہ لیکن انہوں نے لے جا کر وہ ایک مندر میں لے جا کر رکھ دیا تھا مگر اس کے بعد وہ طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہونا شروع ہو گئے کبھی ان کے بت ادھے پڑے ملتے کبھی ان کے درمیان گلٹیوں کی وبا پھیل جاتی کبھی چوہوں کی کثرت ہو جاتی تو آخر کار ان کے نجومیوں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ یہ ساری آفتیں اس صندوق کی وجہ سے آ رہی ہیں چنانچہ انہوں نے وہ صندوق بیل گاڑیوں پر رکھ کر انہیں شہر سے باہر کی طرف ہکا دیا یہ بعض اسرائیلی روایت میں بھی مذکور ہے اور بائبل کے اندر بھی اسی طرح مذکور ہے بائبل میں یہ ذکر نہیں ہے کہ فرشتے اٹھا کر لائیں بلکہ یہ کہا کہ انہوں نے بیل گاڑیوں پر رکھ کر شہر سے باہر کی طرف بکا دیا قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے تو اگر بائبل کی یہ روایت درست بھی ہو کہ ان لوگوں نے خود صندوق کو باہر نکال دیا تھا تو یہ ممکن ہے کہ بیل گاڑیوں نے اسے شہر سے باہر چھوڑ دیا اور وہاں سے اسے فرشتے اٹھا کر بنی اسرائیل کے پاس لے آئے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیل گاڑیوں پر ہٹانے کا قصہ ہی غلط ہو اور فرشتے اسے براہ راست اٹھا لائے ہوں وہ اللہ عالم بہرحال وہ ہوا یہی کہ وہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس واپس آ گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی ہی سکینت میں ربک اس صندوق میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے سکینت کا سامان سکینت کے معنی اصل میں تو ہوتے ہیں سکون کے اطمینان کے لیکن خاص طور سے سکینت کا لفظ اس موقع پر استعمال ہوتا ہے جب کسی دشمن سے مقابلہ ہو لڑائی ہو رہی ہو یا بہت اور قسم کے کچھ خطرات درپیش ہوں اور اس وقت میں کوئی تسلی اور ڈھارس کسی وجہ سے دل میں پیدا ہو جائے تو اس کو سکینت سے تعبیر زیادہ کیا جاتا ہے یہاں پر مراد یہی ہے کہ وہ صندوق ایسا تھا کہ اس کے تمہارے ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہارے دل میں تسلی رہتی تھی ڈھارس بندی ہوتی تھی جب تم دشمن کا مقابلہ کرنے جاتے تھے اور وہ صندوق تمہارے ساتھ ہوتا تھا تو تم اس کی وجہ سے ایک اپنے دل میں ڈھارس محسوس کرتے تھے تو وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا اور اس کے نتیجے میں جب تم فلسطین کے کابضوں کے اوپر جا کر حملہ کرو گے تو اس حملے کے اندر تمہیں ایک تسلی حاصل رہے گی کہ تمہارے پروزگار کی طرف سے ایک تسلی کا سامان تمہارے پاس موجود ہے آج فرمایا ان نفی زد کے نایت ان کن تمنین اگر تم مؤمن ہو تو تمہارے لیے اس واقعے میں بڑی نشانی ہے